اچھا جی حضرت ربط سورہ شامس گل بلا تفاوت انجام کے بعد اسباب تفاوت کا بیان تخریف و قروی کے بعد تفریف دنیاوی خلاص ہے سورت نفس سے طیبہ اور نفس خبیصہ کے درمیان تفاوت اب نب طیبہ کا انجام اچھا ہوتا ہے نفس سے خبیصہ کا انجام رب اسباب تفاوت آ گئے تخریف دنیا وشم سے وا زہا ذکر شواہد کسم میں سورج تھی اور اس کی دھوپ تھی کی. زحا کا نام اس لیے دیا گیا کہ زحا کے وقت سورج کی چمک کیا ہوتی ہے زیادہ اور قسم میں چاند کی جب پیچھے آئے اس کے چاند سورج کے پیچھے کس وقت آتا ہے او تیرہ چودہ کی راتیں نہیں ہوتی تیرہ اور چودہ کی راتیں سمجھے جی ہاں تو کیا ہوتا ہے جی چاند سورج کے پیچھے اور سورج ہی گرو وہ چاند ادھر نکال ہی کھڑا تھا کس رات میں تیرہ کی رات میں چودہ کی رات میں بھی ایسے جلدی جلدی ہے اور قسم ہے چاند کی جب پیچھے آتے ہیں سورج کے ون نہ ریزا قسم ہے دن کی جب روشن کرتا ہے سورج کو قسم ہے رات کی جب ڈھانپ لیتی ہے سورج کو کسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا اس کو کسم ہے زمین کی اس ذات کی جس نے بچھایا اس کو وہاں نفس وما سوا کسم ہے سے انسانی کی کسم ہے سے انسانی کی اور اس ذات کی جس نے درست بنایا اس کو پال ہم ہا فجور اور اس کے دل میں ڈال دی بدکاری بھی اور پرہیز بھی سمجھ دے رہی کہ یہ بدکاری ہے یہ نیکوکاری کاری ہے پھر اپنے اختیار سے کرتا ہے قد افلا من زکا یہ جواب قسم ہے کیا من جواب قسم کا کہ جس طرح یہ چیزیں ہیں نا جو بیان ہوئی ہیں ان میں تفاوت ہے یا ایک چیز ہے وہ سورج اور چاند ایک چیز ہیں رات اور دن ایک چیز ہیں جیسے ان اشیاء میں تفاوت ہے جن کی قسم کھائی گئی ہے اسی طرح نفس سے طیبہ اور خبیصہ میں بھی کہا ہے تفاوت ہے نف سے طیبہ اور چیز ہے خبیصہ اور چیز ہے قد افلا جواب قسم لکھو اور تفاوت لکھو نف سے طیبہ اور نفس سے خبیصہ کے درمیان تفاوت تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاک کیا اس نفس کو بقد خواب امن دساہا اور تحقیق تباہ ہوا وہ شاخص جس نے خاک میں ملایا اس کو دسا منا خاک میں ملا دیا اس کو میرے محترم نفس طیبہ اور نفس خبیصہ کا فرق سنو جی نفس کے اندر تین طاقتیں ہیں نفس میں کتنی طاقتیں ہیں تین طاقتیں ایک قوت ہے گزبیا نفس میں یہ قوت کیا ہے قوت حضبیا کا من غصہ کرنا لڑنا شرارتیں کرنا لڑو شرارت کرو پٹائی کرو جنگ کی دال کرو یہ قوت کون سی ہے غذبیہ دوسری نفس کے اندر قوت ہے شاہویہ قوت شاہویہ یہ ہے کھانے پینے کی شہابت ڈھیر کھاؤ یہ بھی قوت کیا ہے شاہویہ بہت کھاؤ بہت پیو بہت نیند کرو عورتوں پہ شاہوت مٹاؤ یہ کیا ہے قوت شاہویہ ہے اچھے اچھے بہترین لباس پہنو یہ بھی ایک شاہوت ہے خاص ہے اور تیسری کیا ہے جی قوت اکلیا کیا تو جس آج میں نے قوت اکلیہ کو قوت شاہویا اور قوت غذبیہ پہ غالب کر دیا اس کا لفظ کیا ہے تو یہ ہے غالب نہ کر سکا تو نفس کا ہے جی خبیصہ ہے نفس خبیسا جان ان کی طرح کھا پیو سوئے رہو اللہ کی عبادت کی طرف نہ ہو عقل سے کام نہ لو ہو آتے کو ختم کر دو یہ نفس قبیسہ ہے دیکھو جی کلبت سمود تخواہ تخویف دنیاوی ان کا لفظ خبیسہ تھا جن کی تفویف دنیا ہے جٹھلا قوم سمود نے بس اور سرکشی اپنی گئے جبکہ کھڑا ہوا بڑا بدبخت ان کا کون تھا جی بڑا بد باغ جس نے اونٹنی کو قتل کیا خدا فکال الحم رسول اللہ نصیحت سالے پس فرمایا ان کو اللہ کے رسول نے اوہ ضرور نا قطل ناکا سے پہلے اوہ ضرور معذوف آئے حفاظت کرو اللہ کی اونٹنی تھی اور اس کی باری تھی لیکن پکل زبو اناد قوم قوم نے اس کو جٹھلایا اور مار ڈالا اس کو اس کو جی اونٹنی کو دم دم آلے رب پس ہلاکت ڈالی سمرے انار ہلاکت ڈالی ان کے اوپر ان کے رب نے بس بنا کے پس برابر کر دی ہلاکت سب مر گئے بلا خواہ فوکواہ اور نہیں اندیشہ رکھتا اللہ تعالیٰ اس کے انجام کا کیا اندیشا جی میں ادھر کراچی کے اندر کسی دنیا دار کو پٹئی کر دوں یا کسی افسر کے بیٹے کی پٹائی کر دوں تو ڈروں گا یا نہیں وہی افسر کے بیٹے کو مارا پتہ ہی کیا بنے گا وہ انجام سے ڈرتے ہیں نہیں لیکن اللہ نے ساری قوم کو تباہ کر دیا خدا انجام سے ڈرے گا وہ کام ڈرے گا اچھا نہیں ڈرتا اس کے انجام سے